قالين <سؤال> لاشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد عليه وعلى اله وصحبه ومن اللہ گزشتہ برس میں اللہ کی ایک اہم صفت معایت کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا گیا تھا اسی سے ملتی جلتی ایک اور صفت ہے اس کا تذکرہ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا مخلوقات سے قریب ہونا قربت کی صفت یہ صفت بھی قرآن سے اور حدیث سے ثابت شدہ ہے اور اس پر صرب صحیح کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک سفت ہے جو قرآن حدیث ثابت شدہ ہے یہ اور بات ہے کہ یہ صفت اور نعیت میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں علما کے ہاں قدرے اختلاف یا دو تین اقوال پائے جاتے ہیں یہ عورت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہے معیت اور قربت کی صفت دونوں ایک ہی ہے اس میں بھی دو طرح کے اقوال ہیں یہ عورت یہ ہے کہ نعیت عامہ اور حادثہ جس طریقے سے معیت کے اندر دو قسم اور لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی اللہ البرامن کی ایک صفت معیت یہ عام ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کی نگرانی کرتا ہے اللہ بران سب کا علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا کے اندر اور ایک صفت ہے صفت عامہ یہ معیت حادثہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتا ہے پریشانی میں اور مصیبتوں میں ان کے کام آتا ہے اللہ کی رہنمائی فرماتا ہے یہ سبت خادشہ ہے میں خادثہ کہلاتی تو کچھ علم جو عربت کی سرت ہے وہ ایسے ہی مانگتے ہیں جیسے نہ دو قسمیں مانگتے گویا کی عربت کے اندر بھی دو قسمیں ہیں ایک قربت عامہ اور ایک ہے قربت خادثہ قربت عامہ کا مطلب وہی ہوگا جو میں عامہ کا مطلب اور قربت حادثہ کا مطلب وہی ہوگا جو نہ کچھ علماء اس کے برعکس کہتے ہیں کہ قربت یہ بہرحال اس طرح کے حوالے آئے جاتے لیکن اس میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے جسے نام طیبہ اللہ علیہ نے اور دیا ہے اور قربت دونوں الگ الگ صفت ہے اور دونوں اللہ حادث شدہ ہے اور دونوں کی کیفیت کے علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے جیسے اور صفات کے بارے میں بار بار ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو صفات ہیں اللہ کے شاہان شام ہیں ان صفات کی نہ کیفیت بیان کی جائے گی نہ اس کی ترسیل دی جائے گی نہ تشریح بیان کی جائے گی نہ غلط تعبیر کی جائے گی نہ ان صفات کا انکار کیا جائے گا کہ اللہ البرامین کی تمام صفات سفاستیں تو اس کی فتح اور قربت کے بارے میں جو راج ہے اور صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ دونوں الگ الگ, الگ سفتیں ہیں صاف ہونے سے قریب ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا سورج میرے ساتھ تھا یا چاند میرے ساتھ تھا تو معیت تو ثابت ہے لیکن اس کا پوربط, اس کی قربت ثابت نہیں ہوتی ہے معیت الگ ہے قربت الگ ہے لہذا قربت بھی اللہ ال کی سفت ہے جو قرآن سے حدیث ثابت ہے اس پر رونا قماع ہے جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بیان شروع بیان کیا اس کے تعلق سے مسلم رحمۃ اللہ نے یہاں جو حدیث پیش کی ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کے روایت کرنے والے دو صحابہ ہیں ایک ہیں ابو اشرضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں جامع ربد اللہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مختلف الفاظ ہیں جو دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن یہاں مصنف نے جو حدیث اور جو الفاظ پیش کیے ہیں پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں اور اس کی شرح کے درمیان اس حدیث کے جو دیگر الفاظ آئے ہیں حدیثوں میں ان کو انشاءاللہ اللہ ہم آپ کے سامنے مناسبت سے پیش کریں گے تو سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے اور یہ حدیث سفر سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرۂ خیبت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت کی حدیث ہے جیسا کہ سید بخاری اور سید مسلم کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے گر سے مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے پوری حدیث یہاں نہیں پیش کی ہے جو مقصود ہے جو محل شاہد ہے اس کو یہاں انہوں نے پیش کیا اللہ کشور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا جب وہ صاحب رام ایک پہاڑی پر چڑھے اور وہاں سے خیبر نظر آنے لگا خیبر یہ جو غزوہ پیش آیا سنسار ضلع کے اندر اور خیبر کے ترہود رہتے تھے جنگ پیش آئی تھی رزرگ ہے تو ایک پہاڑی پر سادے کرام چڑھے تو اللہ کی تقبیر بلند کی انہوں نے اور تحریر کیا کرنا شروع کیا کسی اللہ اللہ کرنا شروع کیا بلند آواز سے تو میں ان کو تبدیل فرمائی اور کیا فرمایا ہی ہے یہ الفاظ ہیں جو سلم پیش کیے ہیں ان الفاظ کا مطلب یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اپنے اوپر ترس کھاؤ اپنے اوپر رحم کرو فم لسلم والا تم واحد کو اور بہرے کو نہیں پاک ان تجون سمی مسیرا تم ایسی کو پکار رہے ہو سمی اور بصیر ہے سواری کے گردن سے بھی زیادہ یہ حدیث ہے کہ مصنیف نے یہاں پر اللہ کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا ہے یہ مسلسلے دیکھتے ہیں حدیث کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سفر سے متعلق حدیث ہے اور سفر کے اندر مصنوع یہ ہے کہ جب انسان پہاڑی پر چڑھے تو اللہ ابر کہے اور جب نیچے اترے تو سبحان اللہ کہے یہ سفر سے متعلق ہے اگر اگرچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جسے سیڑھی پر چڑھتے ہیں یا نشت میں جاتے ہیں تو اللہ ابر کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ سفر سے متعلق ہے انسان جب پہاڑی پر چڑھے برندی پر جائے تو وہاں پر اللہ ابر کہے اور وہ اس لیے ہے اس کی حکمت علما دیران کی ہے کہ انسان بردیوں پر چڑھتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑا سمح لگتا ہے لہذا اس موقع پر مناسب یہ سمجھا گیا یا مناسب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ عام کی بڑا گزارے اور اللہ ابر کہے اللہ سب سے بڑا اور اترنا جو ہے یہ حضور اور پستی کے ذمن میں آتا ہے انسان تو اترتا ہے کہ پستی کے ذمے میں آتا ہے اور پستی یہ نفس ہے اللہ الرامن ہر نقش سے پاک ہے اسی لیے سبحان اللہ کہا جاتا کہنا چاہیے انسان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے پستی سے اسی لیے جب انسان نماز میں بھول جائے تو کیا کہنا چاہیے سبحان کہنا چاہیے کیونکہ بھولنا یہ نفس ہے کمی ہے اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے لیکن ہمارے اندر بہت سارے لوگ اللہ ابر کہنا شروع کرتے اللہ ابر اللہ ابر اللہ عبر نہیں کہنا چاہیے سلحان اللہ کہنا چاہیے مردوں کے لیے کیا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے سے بھول سے بولنا انسان کی فطرت ہے اللہ تعالیٰ ہر نفس اور ہر آئب سے پاک ہے ملزہ ہے تو جب انسان بلندی پر ہو تو انسان کو اللہ ابر کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے ہر زبان سے بلند ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے پرا ہے بلند ہے اللہ تعالیٰ عشق اللہ فروخت ہے اللہ ابر کہنا چاہیے تو صاحب کرام بلند آواز سے یہ فرما رہے تھے تو میں نے ان کو تبدیلی کی اور کہا کہ اتنے بلند آواز سے مت پکارو کیونکہ اللہ ابرامین سننے والا اور دیکھنے والا ہے تم سے قریب ہے اور جسے تم پکارتے ہو وہ ہوگا یہ بہرا اور غائب نہیں ہے کیا ہے وہ بحرا اور غائب نہیں ہے بلکہ وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے اور وہ غائب ہے وہ کیا ہے موجود ہے اپنے علم کی لحاظ سے اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے اور فطل اللہ کی ذات ارش پر جلوہ فروت ہے تو اللہ تعالی نا غائب ہے اور نہ ہی اللہ رب الرام کے لیے کوئی چیز غائب ہے اللہ کے درمیان کوئی پردہ آئل نہیں ہوتا ہے اللہ البراہین کی نگاہوں کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے یہ پردہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتا ہے اللہ کے درمیان اور مخلوقات کے درمیان دنیا کی تمام چیزوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اللہ حبراہین ہر چیز پر مطلع ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کوئی چیز کے لیے غائب نہیں ہے عالم الغیب و, و شہادہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سرمایا ہے تو غیب ہمارے راغ کے لحاظ سے اللہ کے لحاظ سے ہر چیز حاضر ہے اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے اللہ کی ہر چیز پر نظر ہے اور اللہ ابرامین ہر چیز کو دیکھنے والا ہے ہر چیز کو اللہ ابرامین سننے والا ہے دری رات میں کالی پہاڑی پر کوئی کالی چوٹی بھی چلتی ہے تو اس کی بھی سننے کی آواز اللہ چلنے کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ البرامین سے کوئی چیز مفی نہیں ہے اللہ کو مففی نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو یہ جو ہے ہمارے اور کے لحاظ سے اللہ کے لحاظ سے نہیں ہے اللہ ہر چیز پر مطلع ہے ہر چیز سے باخبر ہو آ رہا ہے تمہارے بھی اصل اور غائب کو تم نہیں پکارتے کسی بیرے کو نہیں پکارتے جو نہ سننے والا اللہ تعالی کیا ہے سننے والا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور یہ صفت قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام سمیع ہے لئی سکھ البص اللہ جیسے کوئی جاب نہیں اور سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ کا ایک ہے سمیع اور ایک نام ہے, ہے البشیر اللہ سننے والا ہے اللہ بہرا نہیں ہے لیکن اللہ رب الامن کے لیے کام نہیں ہے نہیں کام کہا جائے گا کیونکہ کان کا ذکر حدیثوں کے اندر یا قرآن میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ سنتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ کلام کرتا ہے لیکن زبان کا ذکر نہیں ہے اور کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے انسان کے پاس زبان ہوگی تبھی کلام کرے گا دنیا میں بہت سارے انسان کے پاس زبان آنے کی بات نہیں کر سکتے اللہ نے اس زبان کو بولنے کی طاقت نہیں ہے جانوروں کے پاس بھی زبان ہوتی ہے کہ نہیں بول سکتے چیختے ہیں چلاتے ہیں بس وہ بول نہیں سکتے زبان ہونے کے باوجود بھی تو زبان ہونا بات کرنے کی زمین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت اگر کسی کو ملے گی تب انسان بات کر سکے میں قیامت کے دن ہمارے چمڑے ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں بولے گی زمین بھی قیامت کے دن بولے گی یوم چہرتی سو اخبار ہے قیامت کے دن ساری خبر اگر دے گی, ہو, بتا دے گی. انسان نے جو جو بھی گناہ کیا ہوگا سب کچھ اللہ کے سامنے زمین اگل دے گی بتا دے گی تو کیا زمین کے اندر یہ ہمارے اور ہاتھ اور پاؤں کے اندر زبان آ جائے گی نہیں اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے اسلام کو بولنے کی طاقت دی کو اور ہمارے ہاتھ پاؤں کو پیٹ اور پشت کو بولنے کی طاقت دے گا جیسا کہ قرآن کریم اللہ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ شکایت کریں گے اپنے چمڑوں سے تم کیوں بولے تو کیا کہیں گے چمڑے اللہ اللہ نے بولنے کی طاقت بھی جسے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی یہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے اللہ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے لہٰذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام ہے یہ غلط عقیدہ ہے نوز بلّہ اللہ تعالیٰ اس سے بری اور پاک ہے بس اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اللہ سننے والا ہے اور کام کا ذکر قرآن حدیث کے نہیں آتا ہے اور جس سے لوگوں نے میں کہ جیسے ہم سنتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو کہ ہم کان سے سنتے اس لیے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا کان کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ صفت سننے کی یہ ثابت کرنے کی اللہ کے کام ثابت نہیں ہوتا ہے. تو صنف کا, کا جو عقیدہ ہے منحص وہ اللہ کا نام سمیع ہے سمی لیکن اللہ ابرام کے لیے کام نہیں تو, تو اس کا ذکر نہیں آتا ہے. یہاں جو بیان کیا گیا اسم اور غائب یہ صفات سریا نہیں سے اور شروع میں بطور مقدمہ میں نے جب اللہ کے اسمہ سبات کا کے تعلق سے بیان کیا تھا تمہید میں تو یہ میں نے بات بیان کی تھی کہ اللہ ابامین کی جو سفات ہیں ان کی کئی لحاظیں تقسیم کی جاتی ہے ایک لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سفات شادی شدہ ہیں ان کو صفات شبتیا کہا جاتا ہے اور یہ بے شمار ہے اللہ تعالیٰ کی سفاعت کو اللہ کے نام کو کوئی سکتا ہے اس اللہ کی نعمتوں کو کوئی بھی نہیں سکتا اس اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی کوئی بھی نہیں سکتا اللہ کی بے شمار خراب ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یہ ساری چیزیں دراف کرتی ہیں اور کچھ صفات ایسی جن کو صفات سربیہ کہا جاتا ہے یعنی وہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے ہمارے اللہ رب نے یا پھر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں اس کی نفی کر دی ہے سبب کر دیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ خود مولانا اللہ کو روم گات آتی ہے نہ اس ہے مرتخل اللہ عصہ اللہ اللہ کی بیوی ہے اللہ, اللہ کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک اور بری ہے ایسے ہی یہاں پر اللہ کے سلائے اسد تم کسی بحری کو یا کسی غائب کو نہیں نکارتے یہ سفات سلمیہ میں سے ہے اور صفات سلمیہ کی تعداد کم ہے ویسے اللہ عبرامین ہر نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر کمی سے اور ہر نقص سے پاک ہے اور جو بھی کمام کی صفات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ حمن کے لیے تو جو صفات صبوتیاں ہیں وہ بے شمار ہیں انسان کو بھی نہیں سکتا ہے لیکن جو جن صفات کی اللہ کی ذات سے نفی کی گئی ہے ان صفات کی تعداد بہت کم ہے صفات سلبیہ جن کو کہا جاتا ہے یہ کم ہیں اور یہ اور یہی یہ افضل چیز ہوتی ہے یہی قابل مت ہے اسی لیے کسی کی مدد یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہ چوری نہیں کرتا پیمائی نہیں کرتا شراب نہیں پیتا ذنا نہیں کرتا ضرور نہیں کرتا اسی وقت یہ یہ قابل مدد نہیں ہے۔ یہ تو مذمت ہو جاتی ہے اسی لیے نقش کے اندر اجمان یہی کمال ہے اور جو صفات کمال کی ہیں اس کے اندر تفصیل اور اس کے اندر جو ہے یعنی تفصیل کے ساتھ تمام صفات کا کر ذکر کرنا یہ کیا یہ کمال ہوتا ہے کہ انسان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے لیکن جو نقص ہیں جو ہیں آپ پڑھیں گے سیرت علما کی یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے وہ چوری نہیں کرتے تھے بیماری نہیں کرتے تھے یہ سب نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ صفات مدینہ ہے یہ یہ قابل مدمت چیز ہے یہ سب اس کے نقص نقش یہ نہیں بیان کیا جاتا ہے جی ہاں البتہ دیگر چیزیں بیان کی جاتی ان کے تعلق سے ان کے جو احساس ان کے جو لے ان کی جو خدمات ہیں یا ان کے جو اصاف ہیں یا ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا علم ہے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کمال کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ان کی جائیں گی لیکن نہیں کہا جاتا ہے اسی کے تعلق سے تو چوری کرتے، دل نہیں کرتے تھے ریمائن نہیں کرتے تھے ساری باتیں بیان کرنا یہ مذمت ہوتی ہے یہ مد ہے اور تعریف کے اندر چیز نہیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کمال ہے لہذا یہ جو صفات سرمیاں ہیں ان صفات کے اندر انسان اختصار سے کام لے اور یہ کہے گا کہ اللہ نے کے لیے کوئی بھی نقص کی صفت نہیں اللہ تعالیٰ ہر نقصے پاک ہے بارہ طالب الم ہے تو یہ سفاطیں سبزیا کے ادھر چیز آتی ہے یہ صفتیں کہ اللہ تعالیٰ دہرا نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ غائب ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے وہ خدا تو حکومت علم چیزان نے گھیرے گیری ہے تو اللہ غائب نہیں ہے اللہ تعالی کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہر چیز کو دیکھنے والا جاننے والا ہے انما سمی ام بصیر تم کن کو پکارتے ہو سمی اور بصیر کو پکارتے ہو سلی معنی سننے والا اور بصیر معنی دیکھنے والا یہ جو الفاظ ہے بخاری کے اس میں شریف نے جو بیان کیا بشیر اور دوسرے الفاظ میں پریبن کا لگ جاتا ہے انما وهو انیبن اور یہ بھی الفاظ بخاری مسلم کے ہیں کہ تم جن کو پکارتے ہو سمیع اور قریب ہے سننے والا ہے اور وہ قریب ہے محکم تمہارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نے برے علم کے لحاظ سے اللہ تعالی کی ذات کہاں ہے عرش پر جذبہ فوج ہے اور یہ بات تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے گزر چکی ہے اور بیان ہو چکی ہے تو یہاں مصنف نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ بصیر اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا لیکن دیگر الفاظ میں قریب کا میلا چاہتا ہے سبھی انقریبا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام کیا القریب بھی ہے اور یہ سفت یہ نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا احباب قریب جب میرے بندے جس سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں بہت قریب ہوں تو اللہ کا نام کیا ہے قریب بھی ہے ایسے اللہ ان ربی قریب مجیب اللہ کی طرف کرو اللہ کر کرو کی طرف کر کے آؤ توبہ کرو اپنے غلاموں پر ندامت اظہار کرو ان ربی قریب قریب رب ہے اور قبول کرنے والا ہے ایسا اللہ اللہ نے فرمایا کردالب سن ربی عرب سمیع قریب کہ اگر میں بھٹک گیا تو اس کا اوال میرے اوپر ہوگا اور اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو اس میں کس وجہ سے ہوں کہ رب نے میری طرف جو وہی کی اس کی وجہ سے اللہ کا فتل ہے اللہ کا کمال ہے اللہ کی توفیق ہے اللہ کی توفیق سے میں ہدایت پر ہوں ان نبو سمیم کریم اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور کریم ہے تو تینوں آیتوں سے اللہ حسان کا ایک نام ثابت ہوتا ہے کریم تو اللہ کا نام ایک ہے القریب اس لیے قریب انسان اپنے بچے کا یا کسی کا نام رکھ سکتا ہے کیونکہ اور حدیث کا ثبوت ملا کہ بخاری کے دیگر الفاظ میں سمیع قریبہ ہے کہ قریب وہ ذات کو پکارتے جو تم سے قریب ہے اور یہاں قریب علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے اسلائیت کے بارے میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہے سب کے ساتھ اور نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کے لحاظ سے ہے ان کی نصرت اور تعریف کے لحاظ سے ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے تمام راستے دنیا کے بند ہیں لیکن اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ حرب العامن کی ہم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو مجات دے دیتا ہے انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لحاظ سے دعا کے لحاظ سے اللہ کو بخارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے قریب ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے پریشانی سے اس کو مجات دلاتا ہے جتنا زیادہ انسان اللہ کا نہیں بندہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کیا اس کی مدد کرے گا تو یہ اللہ عمام کا نام ہے القریب اور اس کی صفت ہے قربت یا قرب ان نظر نظر وہ یہ راہ ان کی راہ لیتے ہی جزاد کے تم پکارتے ہو تمہاری سوالی کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے یہاں پر صفت کے طور پر یہ چیز آئی ہے لیکن نام کے طور پر جو حدیث مسلم میں پیش کی ہے اس میں اللہ کا نام اور نہیں ہی ہے کی. ہر صفت سے اللہ تعالیٰ کا نام ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن ہر نام سے اللہ تعالیٰ کی سفت ثابت ہوتی ہے جس اللہ تعالیٰ کی ہے آنا تو یہ اللہ کی صفت ایسے نام ثابت ہوگا کہ اللہ کا نام ہے الجائی آنے والا نہیں یہ نہیں اللہ کا اللہ کی صفت آنا اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر ہر رات تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہی تو اس صفت سے اللہ تعالیٰ کے لیے نام ناظر نہیں بیان جا جائے اللہ تعالیٰ کا نام نازر نہیں نو نہیں اس کا ذکر نہیں ملتا صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن نام سے صفت ثابت ہوتی ہے اس اللہ کا نام الرحمن ہے اس سے رحمت الرحیم سے رحمت الغفور سے مغفرت معاف کرنا ہے نا ایسے جو ہے اسمی سے سننا البصیر سے بسر دیکھنا القریم یہ کی حدیث میں آیا ہوا ہے قرآن میں آیا ہوا ہے اس لئے اللہ کا نام ہم مختلف مانتے ہیں اگر قرآن حدیث میں یہ نام نہ آتا تو ہم اللہ کے لیے صرف مانگتے جیسے اللہ کے لیے ہم صرف مانتے ہیں نایت اللہ کی صفت ہے اس سے نام کا اشتکار نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے نام بیان کریں کہ اللہ کا نام یہ بھی ہے لفظ ہم بیان کر لیں تو صفت جو ہے سے نام ثابت نہیں ہوتا البتہ نام سے نام سے کیا ہے ثابت ہوتی ہے تو یہ حدیث ہے جو مصلم رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا ہے یہ حدیث جیسا کہ میں بیان کیا کہ مختلف اور فاص سے وارد ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے مختلف جگہوں پر اس حدیث کو بیان کیا ہے کتاب ال توحید بیان کیا ہے کتاب الجہاد کے اندر بیان کیا ہے کیونکہ یہ واقعہ جہاد سے متعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدوے کے لیے خیبر جا رہے تھے تو کتاب و جہاد کے اندر بیان کیا ہے امام بخیر رحمۃ اللہ علیہ علیہ ان میں جو اور دیگر الفاظ ہیں ان میں یہ <laughs> <laughs> بھی ہے ان مصنف نے یہاں پر تھوڑا مختصر بیان کیا ہے اور جو آخری الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر ان یہ ہے کہ ہمارے نبی میں بلکہ حدیث کی جو راوی ہیں وہ موسیٰ جن کا نام تھا صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللّہ وسلم کے سواری تھے آپ کی سواری کے پیچھے تھا وہ کہتا تھا ل میں یہ الفاظ کہتا تھا کیونکہ یہ بہت چارے الفاظ ہیں اس میں انسان کے لیے اپنی حاضری کا اظہار ہے کیونکہ لاہور ہوتا اللہ بلّہ کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہیلا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں ہے اگر کچھ ہوگی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ تجھ سے ہوگی تو ہمیں کرنے کی توفیق دے گا تب ہم کریں گے اسی لیے جب انسان عظام میں جواب دیتا ہے صلاح یا تو کیا پڑھتا ہے لا حول ولا اللہ پڑھتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تو یہاں پڑھنے کی کیا مناسبت ہے بہت بڑی مناسبت ہے مناسبت یہ ہے کہ جس کامیابی اور نماز کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے وہ نماز اور کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی اللہ تعالی آپ کو توفیق نہیں دے گا جب تک آپ نہیں کر سکتے توفیقی اللہ بلّہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں آ ہے انسان کسی بھی غلطی سے کسی برائی سے روک سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے روکے نہ انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ہر معاشیت سے ہر شر و برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے اور ہر خیر اور ہر نیک کا کام کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور مدد کی ضرورت ہے اس, کے اس کے انسان نہیں کر سکتا نماز بھی اللہ کی توفیق تو نہیں پڑھ سکتے زکام نہیں دے سکتے. انسان نہیں کر سکتا حج کر سکتا بھلائی کا حقوق دے نہیں دے سکتا سے نہیں سکتا یا برائیوں سے انسان اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی اللہ سے ایک ایک اس وقت تک انسان نہیں رک سکتا سے تو اللہ کی طرف ساری چیزیں ہوتی ہیں تو لا وہ لاہ تھے تمہارے دن سمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم سے کہا اللہ کل جنہ کیا میں تمہیں کیسے کرنے کی طرف رہنما نہ فرماوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے انہوں نے کہا کہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دن کیا وہ وہی الفاظ دو اب مساشر تعالیٰ پڑھ پر تھے اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ تو خود پڑھ رہے تھے دی تمہارے کوئی نئی چیز تو نہیں بتائی ہائی نئی چیز کیا ہے کنزم کو جلنا ہمارے ابھی نے فرمایا ابو متاثر کو نہیں معلوم تھا کہ کنزم ان کو متل جننا ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے تمہارے فرایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے ماہ نے ان کے علم میں اضافہ کیا کنظم ان کو مطل جلنا یہ تو انسان کو کلمان جو ہے ہمیشہ دہرانا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے اللہ کیونکہ اظہار ہے اور اپنے آپ کو کی حوالے کرنے کا اعتراف ہے انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو مجبور ہوں, کچھ نہیں, کر سکتا. اگر تیری توفیق نہیں ہوگی تو میں یہ کام نہیں کر سکتا اگر تمہاری عزت نہیں کرے گا تو میں اس گناہ سے برائی سے رک نہیں سکتا تیری ہی وجہ سے میں رک سکتا ہوں گناہ سے یہ کام کر سکتا ہوں تو انسان اس میں کیا ہے اللہ کے لیے بڑائی کا حال اور یہ کہ اللہ رب العامین ہر چیز کو جاننے والا اور اللہ عبامین ہر چیز کا مالک ہے انسان عاجز ہے انسان کے پاس علم نہیں ہے اور انسان مجبور ہے یا انسان اللہ رب العامین کا حرال نہیں محتاج ہوتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا تمام چیزوں کے اعتراف ہے اس کے اندر اس لیے انسان کو یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اللہ کو تعیدہ دلّہ ہے تو یہ حدیث تھی جو یہاں پر مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے کیا ہے اللہ کی سفت قربت کے اس بات کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کی صفت اور غرب کے اندر کوئی منافع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ بلند ہے جیسے میت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ میت کے ساتھ ساتھ برمد بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے قربت میں بلند ہے اور بلندی میں بھی قریب ہے اور ساتھ ہے. بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ لہذا کے اندر ہے کوئی نہیں ہے اور نہ ہی دونوں کے اندر کوئی شکار ہے ایک چیز قریب بھی ہو سکتی بہت بھی ہو سکتی ہے ایک چیز آپ کے قریب بھی ہو سکتی, بھی ہو سکتی. تو اس میں ہے تعلق اور کوئی شکار والی بات نہیں ہے تو مخلوق के लिए ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے لیے بہتری چیز ممکن ہے یہاں تک اپنے عروج اور وہ بلند ہے سر پر اور آش پر فروز ہے آش پر بلند ہے. سے جو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں میں سے چیزیں ہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ان عبادات میں جو آپ پر فرض نہیں ہیں ان میں اپنے آپ کو انسان کو مشقت سے مشقت میں نہیں چاہیے اتنا ہی کرنا چاہیے جس کا انسان کے پاس طاقت ہے یہ ان چیزوں میں ہے جو مسنون اور مستحال ہیں البتہ جو فرائض واضحات ان کا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے ان کا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے انسان اگر بیمار ہے تو بھی اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے اللہ کی بیماری ایسی ہے جو چل پھر نہیں سکتا ہے کراتا ہے کہ ساب کرام بیمار ہوتے تھے تو باقاعدہ لوگ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے لا کر کے مسجد میں کھڑا کرتے تھے اگر رکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور منافق ہی نماز سے دور رہنے والا ہوتا تھا یا سستی کرنے والا ہوتا تھا تو چھوٹی موٹی بیماری بہان نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہ آئے تو جو فرائض ہیں جو آہلات ہیں یہ تو کرنا ہی یہاں چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو سنن اور مستحبات ہیں تاجد ہے قرآن کی تلاوت ہے ذرا از کار کرنا ہے صبح شام کی دعائیں پڑھنا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں جو سنن اور مستحبات کے دائرے میں آتی ہیں اس میں انسان اتنا یہ کرے جتنا انسان کی طاقت ہے اور ہمیں وہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں جن میں انسان مداحت کرتا ہے اللہ کا سلن کر بخاری کی جیسے جن اعمال کی جن طاقت رکھتے ہیں انہیں کو فہد ملوم اللہ علیہ تم کیا ہے تھک سکتے ہو اللہ تعالیٰ عزل دیتے ہوئے سلاف دیتے ہوئے نہیں تھک سکتا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا جو صفت سبیہ میں سے ہے اس کا یہاں پر صبح کیا گیا اور اس کو انکار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھکنے کی سلط نہیں ہے کیونکہ تھکنا یہ نقص ہے یہ کمی ہے ہے نا یہ بھی نقص ہے انسان کے لیے نقص اور کمی انسان اگر بوزار تھک جاتا ہے اس کے کی کمزوری کی ذریعے انسان کمزور ہے اس کے پاس نہیں ہو جاتا ہے تو تھکنا یہ کمزوری کی غریب نقص ہی اللہ تعالیٰ سے پاک ہے تو اللہ کے ساتھ ہے کہ تم تھک سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ہے وہ حقب العمال اللہ تعالیٰ کو وہ امار زیادہ پسند ہیں جن پر انسان بدعمت کرتا اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ تو یہ اس سے مراد وہ ہیں جو مستحبات اور سنم کے دائرے میں ہیں ورنہ جو فرائض واجبات ان کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے مدامت برتنا ضروری ان کے اوپر ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے کیا باز کی چھوڑ دیں یا اس طریقے سے اللہ کے روزے چھوڑ دیں اللہ نے حج فرق کر دیا حج چھوڑ دیا اور جو واجبات ہیں ان کو یا فرائض ان کو آپ چھوڑ دیں تو یہ سنن اور مستحبات بہتر ہے کہ انسان جتنی طاقت رکھتا ہے اتنا ہی رکھے اور اس کو مدامت کرے یعنی کہ آپ جو ہے ایک رات میں بہت ساری نوافر پڑھ رہے ہیں بہت سارے کار پڑ لیں اور اس کے بعد اور دنوں میں راتوں میں آپ نہ پڑیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کم ہی کریں لیکن فرم دعوت بڑھتے ہیں ہی اب اگر ایک ہی دن جو ہے ایک آدمی روگ ہی پی جائیں گے تو کیا ہوگا پیٹ خراب ہو جائے گا نا لیکن تھوڑا تھوڑا پیئیں گے تو کیا ہوگا فائدہ ہوگا آپ کی صحت بنے گی فائدہ مند رہے گا تو ایک ہی دن انسان کرنے سوچتا ہے کہ ایک ہی رات سب کر اس کے بعد ختم ہو جائے گا ہانی ہم کو نہ کرنا پڑے چیز مناسب نہیں سنر اور مستخبات میں تبدیل کی اور ان کو بتایا تم سکتے ہو اللہ تعالی نہیں مبتا ہے لہٰذا نفس پر تم رہن کرو اور اتنا ہی کرو کہ تمہارے پاس طاقت ہے اور اس سے زیادہ نہ کرو کہ طاقت تمہارے پاس نہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی صبح اسے ثابت ہو لہٰذا یہ انسان کو اگر اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اور اللہ پر ہم کوئی واضح ہے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے سلوک پر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا اور انسان اپنے آپ کے گراہوں سے اور برے اعمال سے دور رکھے گا جیسے ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی ایسی شخصیت کو جو محترم ہے اس کو کوئی انسان دیکھ لیتا ہے تو اسی صورت میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے اور محترم شخصیت کے انسان کو ادب احترام کرنا چاہیے اللہ کے سلسل کے دھیرے سے جتنا تم زیادہ جتنا تم ایک کسی انسان سے ڈرتے ہو یا نیک انسان سے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو انسان کیا کرتا ہے خاص بچوں کو آمن دیکھا ہوگا بچے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں شرارت کر رہے ہوتے ہیں کوئی بوڑھا انسان گزرتا ہے بچے چھپ جاتے ہیں یا کوئی انسان اگر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے کوئی انسان وہاں سے گزرتا ہے بزرگ بھی انسان کوئی عالم یا صحیح سے کوئی گاڑی واؤں انسان تو اپنے سگریٹ کو پیچھے چھپا لیتا ہے نہیں اس کے احترام میں لہٰذا احترام کرنا ضروری ہے انسان احترام کرے ہر ایک کا اور جس جو جس کے لائق ہو تو لیکن اللہ اقبام ان سب سے زیادہ احترام کا اس کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان, تو تو انسان کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے گنا کے ٹکاو کرتا ہے اور اس کو شرم نہیں آتی ہے اللہ کا شوق حدیث ہے کہ تم ایک رب سال ہے اللہ تعالی سے شرم کرو جسم ایک انسان ایک اور انسان کے قدم اور میں اور شرم کرتے ہوئے انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی شرمند نہیں چاہیے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں اللہ تعالیٰ دیکھنے حاضر ہونا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے قریب ہے انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے گناہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے انسان کو نیکیوں کے خریب جانا چاہیے اور نیک ہمار اور سے ہمار کے قریب انسان چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے صلافتمائیں اللہ ہم کو سب سال عقید و, و منحصر رکھے اور اللہ تعالیٰ مجبور رکھے آنے والے جو درسل ان اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن دیدار بہت اہم صفت ہے اور بہت اہم عقیدہ ہے یہ ایمان جنتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو آنے والے درس ان شاء اللہ اس کو کریں گے کیونکہ وہ اس سے ہے موضوع ہے لہٰذا یہیں پر دیار اور اللہ تعالیٰ قائم رکھا سال میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ